باب بیتوا کے کے استعمال خوشبوئیں چکو امور کی نظافت دی اس استعمال فرض جمع ہے اور یہ حدیث انا علی الحسن ابن الحسن الکویا در انا ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا علالمذمین ایت ذو یوم اجماعت ثابتتهم مسلمانان وانی ایت تسلو منہ سے سباہ بہشیدمان کا نام مسجد جمہور کی اسری فرض اور پوری کی خوشبوئیں اور کور کیوئے ، سوال دب سے نکیئے نا ورن عبید ساحدهم انتیب آلیهید خوشبید وکورنا فا ان لمجد ، فا مارو حطیب خوشبیبل قلوہ وبرد در فارفاکون کی دی وفی الباب یعنی آبی ساعد وشیخ من الانصار وقال حدثنا احمد بن ابنیو حدثنا احمد بن ابنیو حدثنا احمد یزید بن ابی زیاد ناوه بیماناو فالا ابو اسا حدیث البراہ حدیث ناثرن وروایات احمد روایات اسماعیل بن